یہ بھی حملہ इसके में भी सारे साथ ही आ गए سپیک میں میری آواز آ رہی ہے وائس آپ اسپیک میں وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کل کے سبق میں ہم نے قرآن حکیم کی تعریف پھر قرآن حکیم کے نام آپ کے سامنے عرض کیے تھے اور پھر اس کے بعد وحی کی تعریف لغبی اصطلاحی تعریف اور اس کے بعد وحی کی اقسام وحی کتنی اقسام پر ہیں آپ کے سامنے یہ باتیں کیا رکھیں فہی کی تین قسمیں آپ کو بتلائی اور ضروری بات ہم پڑھیں گے نہیں بحی کی تین قسمیں تین قسمے کو کل بتائی تھی تین قسمیں دو قسم نے پہلی قسم مَا اللَّهُ إِلَّا <وَحِيًا> کہ اللہ رب العزت دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہو چاہے خواب کی حالت میں ہو لیکن اس میں آواز نہیں آواز نہیں آتی اللہ واہین وحیع کا معنی وہاں پر دل میں بات ڈالنا کو یہ جو آیت میں نے آپ کو کل بتائی تھی اوموا راحجات اور دوسری قسم وہی کی دوسری قسم وحی کی کہ اس میں آواز سنائی دیتی ہے نبی کو آواز آتی ہے وہی کی آواز آتی ہے بس فرشتہ وغیرہ اس میں بھی نظر نہیں آتا فرشتہ نہیں ہوتا براہ راست کلام ہوتا ہے وکلم تکلیمہ حضرت علیہ السلۃ وسلام سے جو اللہ رب الجت کی باتیں ہوئی تھی صرف آواز اڑتی ہے اس کے اندر اور تیسری قسم فرشتہ فرشتے کے ذریعے وحی اترتی ہے چاہے فرشتہ نظر آئے اور چاہے فرشتہ نظر نہ آئے تو یہ اوم ورا رسول یہ تینوں قسمیں آیت کے اندر قرآن حکیم کی آیت کے اندر آپ کے سامنے یہ آرز, یہ باتیں آرج کی تھیں آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی تفسیر کے ماخذ کیا ہے یعنی قرآن حکیم کی اگر ہم تفصیر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن حکیم کی تفسیر بیان کریں تفسیر پڑھیں وہ کون سی ذرائع ہے جن کی مدد سے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جائے تو قرآن حکیم کے اندر بعض آیات تو ایسی ہے جو بالکل واضح ہیں عام فہم بہت آسان عربی جاننے والا اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور قرآن حکیم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مختصر ہے مختصر ہے اجمال ہے ابہام ہے اس کے اندر اس کے لیے پورا ایک پس منظر ہوتا ہے اس کے پس منظر جانے بغیر اس وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی اس کی شان اس کا شان نزول ہوتا ہے جب تک وہ شان نزول سامنے نہ ہوگا تو آیت کی تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ایک پس منظر ہوتا ہے آیت میں اس کا اجمال ہوتا ہے تو یہ دو قسم کی آیات ہیں پہلی آیات تو عام فہم آسان اس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے لیے پس منظر کی ضرورت ہے تو پس منظر ہم کیسے تلاش کریں گے اس کے لیے پانچ ماخذ ہے تفسیر قرآن کے لیے کتنے ماخذ ہے پانچ ماخذ ماخذ کا مطلب لینا تفسیر کو لینا پانچ ذریعے سے ہم تفسیر لیں گے نمبر ایک نمبر ایک, ایک مقام پر آپ نمبر ایک لکھیں قرآن کریم کی دوسری آیات سے تفسیر لینا قرآن حکیم کی دوسری آیات سے تفسیر لینا اگر کچھ ساتھی لکھنا چاہیں ضروری باتیں ہیں آپ لکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیات سے تفسیر لینا ایک مقام پر قرآن کریم کی ایک م... ایک جگہ پر ایک مقام پر ایک آیت جو واضح نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر کچھ آیتیں ہیں جو اس آیت کی وضاحت کر رہی ہیں مثلا مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ادم آدَمُ مِن کلیم كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ سورہ بقرہ آیت نمبر سینتیس كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لیگی اللہ مجھے کچھ کریمات سکھا دیجیے دی تاکہ دی دی دی میں آپ سے معافی مانگوں تو بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلیمات سکھلائے تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھ کر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ کلمات کیا تھے وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے اب وہ کلمات قرآن حکیم کی سورہ اعراف آیت نمبر تیس میں اللہ رب العزت نے وہ کلمات جو عدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے تھے وہ سورہ اعراف میں بیان کیے سورہ اعراف آیت نمبر تیئیس حسن وَإِن لَم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ <الْغَاصِرِينَ> جی. تو یہ کلمات ہمیں کہاں سے معلوم راتن اس آیت سے سورہ بقرہ سے معلوم نہیں ہوئے وہ کلمات کیا تھے تو ہمیں سورہ اعراف سے معلوم ہوئے بات سمجھ میں آ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ کیا ہے آیت نمبر تیئیس سب سے پہلا ماخذ کہ قرآن کریم کی تفسیر دوسری آیات سے کرنا قرآن حکیم کی دوسری آیات سے اس کی تفسیر کرنا دوسرا ماخذ نمبر دو قرآن کریم کی تفسیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا جی آواز آ رہی ہے میری جی اب فائز ہے یہ میرے مائک میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں یا پھر بھاگ جاتا ہے سلو خود بخود سلو ہوتا جاتا ہے یا پھر اس کو ٹھیک کرتا ہوں یا پھر خود سلو ہو جاتا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے چلیں تفسیر کا ماخذ نمبر دو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکائی कॉल سے ایسے ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے اگر وہاں اسکائی پہ میں اگر اسکائی کال بند کر دوں تو کوئی ساتھی وہاں پر سنوا دیں ایسا ممکن ہے میں یہاں پر کال بند کر رہا ہوں تو کوئی ساتھی وہاں پر سنوا دیں ٹھیک ہے جی جی اسکائپ ممکن قرآن حکیم میں تین جگہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں تین جگہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بتلایا ہے قرآن حکیم میں تین مقامات پر اور بھی مقامات ہوں گے لیکن میرے سامنے صرف تین مقامات ہے جن کی آیتیں میرے ذہن میں ہیں اس کے علاوہ بھی مقامات ہوں گی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد جی آپ اس کو دیکھیں دھیان سے دیکھیں سورہ بقوار آیت نمبر ایک سو انتیس سورہ بقار آیت نمبر ایک سو انتیس اللہ رب الج فرماتے ہیں ربنا رسولا ربنا ہمارے پروردگار وبا ہسولا ان لوگوں, میں ایک رسول بھیج ان لوگوں میں سے ایک تو آپ کی آیتوں کو تلاوت کریں آگے اللہ رب الرماتے کتاب اور ان کو کتاب حکمت وز کتاب اور حکمت اور ان کا تزکیہ کرے یعنی ان کو کتاب سکھلائے محمل کتاب کیا ہے ان کو کتاب سکھلائے تو قرآن حکیم اللہ حب العزت کے کلمات یہ کلمات ہمیں کس نے سکھلائے پیارے آقا سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اور پھر ان کی تفسیر بھی ہمیں سکھلائی ہے کے ذریعے سے, نبیہ سے ایک تو اس آیت میں مقصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن حکیم سکھلائے اچھا سورہ بقار اسی سور بقار میں آیت نمبر 151. میں. اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے کم اور تمہارا تسیہ کرتا ہے کمل کتاب اور تمہیں سکھلاتا ہے کتاب قرآن حکیم کی تعلیمات آپ کو سکھلاتے ہیں بات سمجھ میں آ اچھا نمبر تین تیسری آئے وہ یہ آیت ہے سورت النحل کی فورٹی فور آیت نمبر فورٹی فورت یہ بالکل واضح آیات آیت ہے تفسیر کے بارے میں پہلی آیت میں صرف اتنا تھام الکاب <الْكِتَاف> اور تمہیں قرآن حکیم سکھلاتے ہیں اچھا اب دیکھیے کا ذکر یہاں پر مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا اور آپ کی طرف ہم نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا تو آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دے مان السلہ علیہ ان آیتوں کو واضح کر دے جو ہم نے آپ کی طرف لکھی ہے اب دیکھے تو آیا وہاں پر کہ آپ واضح کر دیں یعنی تفسیر بیان کر دے اس لیے ہم نے آپ کی طرف قرآن حکیم نازل کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے وہ جو اور چیز ہے اس سے مراد حدیث ہے حدیث بات سمجھ میں آ گئی اچھا یہ دو ماخذ ہوئے تفسیر کے ایک ماخذ کیا ہوا کہ قرآن حکیم کی تفسیر آئے چند آیات کی تفسیر قرآن حکیم کی دوسری آیات سے ہو رہی ہو اور دوسرا ماخذ سے تفسیر اب جب ہم امن سپارے کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں بالکل سامنے ہوں گی یہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی اس لیے میں یہ پہلی باتیں آپ کے سامنے آرز کر رہا ہوں تاکہ تفسیر کرتے ہوئے بار بار اس بات کو دوہرانے کی ضرورت نہ ہو جی تیسرا ماخذ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ تفسیر کہاں سے لی جا رہی ہے دوسری آیت سے لی جا رہی ہے حدیث سے لی جا رہی ہے اور اب میں جو دوسرے ماخذ بیان کر رہا ہوں یا اس سے لی جا رہی ہے دیکھیے تیسرا ماخذ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ افوال سے قرآن حکیم کی تفسیر کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حکیم کی تفسیر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے اور بہت صحابہ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی یا تفصیل کے لیے وقف کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عربی جاننے والے بھی تھے اور جہاں پر قرآن حکیم نازل ہوتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے واقعات کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے بات سمجھ میں آئی تو دوسرا ماخذ کیا ہے تیسرا ماخذ کیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال سے تفسیر کرنا جی نمبر چار تابعین کے اقوال سے قرآن حکیم کی تفسیر کرنا تابعین کے طابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کیا براہ راست صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا اس کو تابعین کہتے ہیں دیکھا ہو دیکھنا یہاں پر معتبر نہیں دیکھنے سے تابعی بن جائے گا بات سمجھ میں دیکھنے سے تو تابعی بن جائے گا لیکن قرآن حکیم کی تفسیر میں صرف دیکھنا مراد نہیں بلکہ علم بھی حاصل کیا ہو بات سمجھ میں آ گئی جی اس تفسیر کا حکم بھی ایسا ایسا ہی ہے کہ آپ بھی تفسیر بیان کرتے ہیں جیسے صحابی تفسیر بیان کرتے ہیں جیسے اس کا حکم ہے طاب عین کی تفصیل کا بھی بالکل اسی طرح حکم ہے چار ماخذ آپ کے سامنے آ گیا عرب لغت عرب پانچ نہیں ہے چار ٹھیک ہے نمبر چار نمبر پانچ کیا ہے لغت عرب قرآن حکیم کون سی زبان میں نازل ہوا عربی زبان میں نازل ہوا بس جون سا بھی نمبر ہے بس آپ اس کو یاد کرتے جائیں جو بھی نمبر ہے جس کون سا بھی نمبر ہے بس آپ اس کو دیکھتے جائیں لغت عرب قرآن حکیم نازل میں اور عربی زبان آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت وسیع زبان ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کے کئی معانی ہو سکتے ہیں ایک ایک جملے کے کئی کئی معانی ہو سکتے ہیں حضرت مجاہد فراہم اللہ یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے تھے یہ آپ تفصیل پڑھتے ہوئے جو بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو اکثر ان کا حوالہ ملے گا کہ یہ اکثر مقامات پر یہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تفصیری نے کرام رواج کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد الجاہد الرمایا وہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحم الرماتے ہیں اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو ایسا شخص جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے بعد کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ کلام کرے اس کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ کلام کرے یہاں جب تک وہ عرب کی لغات کا عالم نہ بن جائے عرب کی لغات کا عالم نہ بن جائے اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں کچھ کلام کرے ٹھیک ہے اور لغت عرب کے ساتھ ساتھ علم و علم و صرف علم الناخ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے یہ بھی کسی کے اندر آ جائیں گی علم اشتفاق وغیرہ اور اس, کے اس کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے کہ قرآن قرآن کریم عرب, عرب کے اندر جو محاورے بولے جاتے تھے ان کے مطابق نازل ہوا ہے سنت اقوال صحابہ اقوال تابعین میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو قرآن میں بھی اس کی تفسیر نہیں ہے سنت میں, میں بھی نہیں ہے صحابہ کے اخبال میں بھی نہیں ہے طاوئین کے اخوال میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں آیت کی وہ تفصیل کی جائے گی جو اہل عرب کے عام محاوروں میں عام طور پر سمجھی جاتی ہے جو اہل عرب کے عام محاوروں میں عام طور پر سمجھی جاتی ہے بات سمجھ میں محاورے میں نے بولا عام طور پر جو سمجھے एक محاورہ ہوتا ہے ایک محاورہ ہوتا ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے اور ایک मुहावरा ہوتا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہو اس کے مطابق اس کی تفسیر کی جائے گی جی تفسیر پڑھتے ہوئے یہ <سؤال> थी بات تو آپ نے سمجھ لی کہ تفسیر پڑھتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے کون کون سے ماخذ لینے ہیں قرآن حادیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوال صحابہ اقوال اور دو ماخذ ہے جس کو آپ نہیں لے سکتے دو ماقز ہے جس کو آپ نہیں لے سکتے نمبر ایک اسرائیلی روایات نمبر ایک کیا ہے اسرائیلی روایات اسرائیلی روایات کہتے ہیں جو یہودی واقعات بیان کرتے ہیں یہودی عیسائی واقعات بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات یہ روایات ان میں مشہور تھی واقعات سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں بہت سی روایت اسرائیلی روایات ملیں گی سلاۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری واقعات آپ کو اسرائیلی روایات ملیں گی اسرائیلی روایات کی تین قسمیں ہیں اسرائیلی روایات کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق ہمارے قرآن حکیم میں موجود ہے یا حدیث کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے قرآن حکیم کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے یا حدیث کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے مثلا فرعون کا غرق ہونا اور جو فرون کے جادوگر تھے ان کا جو حضرت موسیط علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا اس کا جو واقعہ ہے حضرت مصِصلاۃ سلام جو کوہ تور پر گئے تھے اس کے اندر جو واقعات آتے ہیں جو آپ سنتے ہیں اس کی تصدیق اس کے تصدیق حکیم میں بھی موجود ہے احادیث کے اندر بھی اس کی تصدیق موجود ہے تو ایسی روایات کیا ہے معتبر ہیں ایسی روایات اسرائیلی روایات معتبر ہیں دوسری اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کی تقزیب پہلے تک تصدیق دوسرے تقزیب قرآن حکیم میں اس کی تقزیب موجود ہے یا حدیث کے اندر اس کی تقزیب موجود ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ اللہ سلام کے بارے میں آتا ہے اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں معاذ اللہ معاذ اللہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے یہ ایک اسرائیلی روایت ہے حضرت سلیمان علیہ اللہ سلام آخری عمر میں معاذ اللہ بدھ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے یہ ایک روایت ہے اسرائیلی روایت تو ان کی تقسیب قرآن حکیم یا احادیث کے اندر اس کی موجود ہے بلکہ قرآن حکیم میں اس کی واضح طور پر ترجیح موجود ہے یہ دو قسم کی اسرائیلی روایت ہو گئی تقزیب کہ یہ جھوٹی روایت ہے تقزیب کا معنی کیا کریں گے کہ یہ جھوٹی روایت ہے اچھا تیسری قسم کی وہ روایات ہے جس کی نہ ہم تصدیق کریں گے اور نہ تقزیب کریں گے ایسی روایتیں ہیں جس کی ایسی واپ... ایسے روایات ایسے واقعات جس کی نہ ہم تصدیق کریں گے نہ اس کی کریں گے اور نہ ہی قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت ہے اور نہ حدیث میں کوئی ایسی روایت ہے جو اس کے مطابق ہو یا مخالف ہو میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو حضرت مصلی صلاح والسلام کا جو اصو تھا لڑکی تھی وہ کس درخت کی لکڑی کا اصوہ تھا کس درخت کی لکڑی کا اصہ تھا اب قرآن حکیم میں اس کی تصدیق بھی موجود نہیں ہے تقزیب بھی موجود نہیں ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلط نے جو چار پرندے ذبح کیے تھے وہ پرندے کون کون سے تھے ٹھیک ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں نہ اس کی تصدیق موجود ہے اور نہ اس کی تقزیب موجود ہے موجود ہے لکڑی کا تھا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں پر رکھے تھے روایات موجود ہے کہ وہ کون کون سے پرندے تھے لیکن ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتو ولا والا اس بارے میں فرمایا تو زبور انجیل کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تصدیق بھی نہ کرو اس کی تقزیب بھی نہ کرو اس کی تصدیق اس لیے نہ کرو کہ یہود و نصورہ نے اس کے اندر تحریف کر لی ہے اس کی تقزیب بھی نہ کرو یعنی اس کو جھوٹا نہ کہو تورات رات انجیل کو جھوٹا نہ کہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر صحیح آیات بھی موجود ہوں گی اسی طرح یہ تیسری قسم کی اسرائیلی واقعات ہیں اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو اس کی تقسیب بھی نہیں کریں گے ہو سکتا ہے یہ سچے ہو بالکل ایسے ہی ہو تو نمبر ایک اسرائیلی روایات جس کو ہم نہیں لے سکتے جس کو ہم ماخذ نہیں بنا سکتے وہ اسرائیلی روایات ہیں نمبر دو تفسیر بر رائے اپنی طرف سے قرآن حکیم کے بارے میں کچھ بیان کرنا اپنے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر کرنا اس کو تفسیر بر رائے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ معتبر نہیں ہوگی بلکہ تفسیر وہی معتبر ہوگی جو میں نے آپ کو ماقز بتائے دوسری آیا سے تفسیر ہو رہی ہو احادیث سے تفسیر ہو رہی ہو اقوال صحابہ سے تفسیر ہو رہی ہو اقوال تابعین سے تفسیر ہو لغت عرب سے تفسیر ہو رہی ہو اپنی طرف سے کوئی تفسیر ہو رہی ہو تو آپ نے فوراً اس کو رد کرنا ہے اس کو قبول نہیں کرنا بس آج اتنا ہی کافی ہے یہ بہت اہم اور ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان باتوں کو آپ اپنے پاس محفوظ کرنے تفصیر میں یہ باتیں بہت کام آئیں گی آپ کی انشاء انشاءاللہ جی کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے صورت شروع کریں گے ٹھیک ہے صورت النبا شروع کریں گے انشاءاللہ جی ابھی تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کی تیسری قسم فرشتے کے ذریعے وہی کا ہونا ایک ساتھی نے سوال کیا کہ فرشتے کے ذریعے وہی ہونا میں دوبارہ بتا رہتا ہوں آپ ساتھیوں کو یہ وہی کی اقسام سمجھ میں نہیں آئی میں خلاصتاً اس کو دوبارہ آسانی سے سمجھا دیتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ دل میں بات ڈال دے کیا ہے اللہ دل میں بات دے. نمبر دو, یہ ہے کہ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ طرف سے آواز ہو آواز آ رہی ہو فرشتہ نہ ہو پہلے دونوں میں فرشتے کا ذکر نہیں ہے فرشتہ نہیں ہے دونوں کے اندر اللہ دل میں بات ڈال دے اور نمبر دو اس میں آواز آ رہی ہو جیسے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے باتیں کی وکلم اللہ مسا تقلیمہ میرے نے آپ کو آیت بھی بتلا ٹھیک ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ فرشتے کے ذریعے نہیں ہوئی اچھا تیسری قسم فرشتے کے ذریعے وہی آتی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلۃ والسلام تشریف لاتے تھے جی یہ تین قسمیں کی ہیں جی اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ